السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبصم منه رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا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 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون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 سمجھائے ہیں فرمایا مسلوم میں باسانی اللہ ہوں مین علم والدہ کا مسر الغائث اللہ ربر عزت نے جو مجھے بھیجا ہے علم اور ہدایت دے کر اس کی مثال بارش کیسی ہے اللہ تعالی نے مجھے علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے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 جو علم دو مساجر کے ساتھ عطا ہوا ہے وہ انض اللہ علیہ الک کتاب اللہ تعالی نے آپ پر کتاب اتاری اور حکمت بھی یعنی قرآن اور حدیث دونوں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں حسان ابن عطیہ کا قول ہے کہ جبرل ينزل علیہ کان کہانا جب سنت کما خان یمز قرآن جب امین جیسے نبی نے اسلام پر قرآن لے کر آیا کرتے تھے ویسے ہی سنت بھی لے کر آیا کرتے تھے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 بارش چیزوں کو دھو ڈالتی ہے اور اس کے محلوں کو چہل کو کثافت کو زائل کر دیتی ہے اور اجلا ہونے کا سبب بن جاتی ہے پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کے دل کو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 نبیر اسلام کی معروف دعا جو دعا استفتاح کہلاتی ہے نماز شروع کرنے کی دعا بہت سی دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا اللہ باعد بینی بینا خطایا کما باعد بین المشرق المغرب یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا بر اور دوری پیدا فرما دے جیسے تو نے مشرق کو مغرب سے دور کر دیا جتنی دوری مشرق اور مغرب کے ماں بین ہے اتنی دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان پیدا فرما دے اللہ میں من نہیں کما یونق سوبل اب یا تو میرا دنس اللہ مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا محلوں کو سے صاف کر دیا جاتا ہے اللہ من اے اللہ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 یہ سب کے سب تطہیر صفائی اور نظافت کا ذریعہ بنتے ہیں فرمایا کہ میری وحی جو ہے کہ جو میرا علم ہے اس کی مثال اسی پانی جیسی ہے جیسے آسمان کا پانی برستا ہے زمین شاداب اور معطر ہو جاتی ہے دھل جاتی ہے اس میں نکھار آ جاتا ہے اجلا پن نمایاں ہو جاتا ہے اسی طرح یہ وہی قرآن حدیث اللہ تعالی کا علم بارش جیسا ہے زمین مردہ ہوتی ہے اور خشکی اور قہد کا منظر پیش کر رہی ہوتی اور زمین اپنے ہاتھ گویا آسمانوں کی طرف دراز کرتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے تاکہ خشکی دور ہو قحد سالی دور ہو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 پھر اس کی وہی بارش بن کر برستی جب پیارے پیغمبر کی بے عمل میں آئی تو واقع سارے دلوں میں ایک پیاس تھی دل مردہ تھے حیات چاہیے تھی زندگی چاہیے تھی اس قحت سالی کا خاتمہ چاہیے تھا نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ نظر الا عہد فنکاتا ہوں آرب ہوں آجم ہوں اللہ بقایا عہد الکتاب اللہ رب العزت نے تمام زمین والوں کو دیکھا عربوں کو عجموں کو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 اور ایک عجیب تاریکی کا راج تھا ہدایت کے تعلق سے تینت سالی کی کیفیت تھی دل مردہ ہو چکے تھے شرک و بدعت کا راج تھا اور واقعتا ان دلوں کو بارش کی ضرورت تھی پھر بارش برسے اللہ تعالی چاہتا تو زمین والوں کو اپنے عذاب کے ذریعے تہس محس کر دیتا عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی گناہوں کا پھیل جانا اور شرک و بیدت کی تشہیر اللہ تعالی کے عذاب علیم کو دعوت دیتے ہیں تو عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی مگر خال کائنات اپنے بندوں کے ساتھ پہلا معاملہ رحمت کی صورت میں کرتا سابقت رحمت غذای حدیث خلسی میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے رحمت کا معاملہ پہلے ہے اور غذب کا معاملہ بعد میں ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو تباہی کے دھارے پر کھڑی تھی اپنی رحمت کے معاملے سے محفوظ فرمایا ہے اور نبی کی بیشت عمل میں آ گئی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 دلوں کا زنگ اتارتی ہے اور مردہ دلوں کو جلا بخشتی ہے حیات کے آسار پیدا ہوتے ہیں اور ایک بھی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نبی اسلام نے آگے تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جیسا کہ آسمان کی بارش برستی ہے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 علم و حکمت کے موتی کتاب و سنت کی بارش جس سے اوروں کے دل بھی شاداب ہو جاتے ہیں اور ایک خل کثیر اس نرم اور عمدہ زمین سے استفادہ کرتی پیارے پیغمبر ایک دعا کیا کرتے تھے اللہ میں ہوا لکھ سمئی نفسکل یا اللہ تجھ سے تیرے سارے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 موسم بہار کی بارش بنا دے موسم بہار کی تھوڑی سی بارش بھی زمین کو معتر کر جاتی ہے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے کلکھلا خل اٹھتی ہے اور شاداب ہو جاتی ہے یہ وحی کی بارش اسی طور میرے دل کو متر کر دے شاداب کر دے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 معطر کر دیتی ہے شاداب کر دیتی ہے بعض اوقات یہ تعداد لاکھوں اور کروڑوں تک پہنچ جاتی بڑے عمدہ لوگ ہیں یہ اللہ کی فرحی کو پڑھتے ہیں اللہ کی فرحی کو سنتے ہیں امام وخائی رحمہ اللہ نے یہ حدیث اپنی صحیح میں ذکر کی اس پر باب قائم کیا باب و فضل من علم و علم یہ جو بندہ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 یہ بات یاد رکھو ان کا بلانا ان کی دعوت لما یو تمہاری زندگی کا باعث ہے اللہ اور کے رسول کی ہر دعوت ہر امر پر نبیگ پہنا تمہاری حیات کا باعث ہے زندگی کا باعث ہے تو یہ ایک تعلق ہے بعض لوگوں کا رب اعلیٰ کی فہی کے ساتھ دوسری قسم زمین کی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 اپنے کھیتوں کی طرف منتقل کرتے ہیں شاربو و سکو و سراڑو خود میں پی کر سیراب ہوتے ہیں مویشیوں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ زمین خود تو نفع نہ پا سکی لیکن لوگوں کو نفع دے گئی یہ مثال ان لوگوں کی ہے جن کا علم کے ساتھ تعلق تو ہے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 اور کچھ وہ لوگ ہیں من لم یارفا میں دالے جس نے اللہ کے علم کے لیے کوشش ہی نہیں کی اپنا سر نہیں اٹھایا یہ جو سر کی تعبیر ہے سر نہیں اٹھایا بڑی اس میں حکمتیں اور نقطے ہیں سر کے اندر آنکھیں ہیں کان ہیں زبان ہے ان کے اندر آنکھیں ہیں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 یہ ان کو توفیق ہی نہیں ملتی ان نشر دباب کے اند اللہ سمکن تم کیا جانو اللہ کے نزدیک سب سے برا جانور کون ہے تم کیا جانو تمہارے دماغوں میں گدھوں اور کتوں کا خیال ہوگا نا سارے گندے جانور خنزیروں کا اور سگروں کا خیال ہوگا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 خنزیروں کو بندے جانور سمجھتے ہو مگر ہمارے نزیک کتے اور خنزیر ان سے بہتر اور افضل چاہے دنیوی اعتبار سے یہ ملک کے گورنر اور وزیر کیوں نہ ہوں کتنے اونچے عہدوں کے کی مالک کیوں نہ ہوں لیکن اگر حق سے بے بہرہ ہیں تو پھر کتے ان سے افضل ہیں سور ان سے افضل ہیں یہ تیسری قسم کی زمین بڑی خطرناک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 ان کی سمت دوسری طرف قائم تائیں وہی دائیں طرف جا رہی ہے اور یہ لوگ بائیں طرف جا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ حق سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں یہ بارش برس رہی ہے موجود ہے کتاب و سنت کی شکل میں یہ نور پھیلا ہوا ہے لیکن لوگوں کی یہ قسمیں جو اس اللہ تعالیٰ کی بہی سے تین میں سے ایک تعلق جوڑے بیٹھے ہیں کچھ لوگ انتہائی کامیاب ہیں جن کی تھگو تو اس علم کے ساتھ ہے جن کے دلوں کی زمین انتہائی نرم ہیں ہے انتہائی شگفتہ ہیں رقیق القلب ہیں وہ لوگ اور اس بارش کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں جذب کر لیتے ہیں اور پھر یہ خزانے دنیا میں تقسیم کرتے ہیں جو حقیقت میں انبیاء کی وراثت ہے یہ لوگ کامیاب ترین لوگ تو وہیں اتر چکے موجود ہے اور قیامت تک موجود بلکہ محفوظ ہے اننا نہ سب نکر اننا لہو لحاف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 جہاں بھی چلے جاؤ دنیا کے یہ باعث برکت بن جاؤ اور باعث نفع بن جاؤ ایسے لوگ کامیاب ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنی محبتیں عطا فرمائے گا اپنی رضا عطا فرمائے گا کامیابیاں عطا فرمائے گا اور جنت جنت الفردوس کے فیصلے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کتاب و سنت میں جگہ جگہ یہ وائدے موجود ہیں اللہ پاک ہمیں محنت کی توفیق دے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 اقول قولی هذا وستغفر الله لیف لکم وآخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین